کہ خدا جانے ہمارا عشق کس بات میں ہے صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں حلوہ کھانے میں بس ہمارا عشق کسی طرح محدود ہے لیکن دندان مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کی توحید کے لیے اپنے پاؤں چلنی کرانے کی تو کسی کو تکلیف توفیق نہیں ہوتی اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ میں سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی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 اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں جہاں اب سب پہ اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور ممبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتی ہے یہ ساری جگہ جو ہے حجرے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملا تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے مسجد چھوٹی ہو گئی تو گویا کہ ایک حجرے میں دوسرے حجرے میں تشریف لے جانا مسئلہ کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ شاید اللہ عالم کہ آج حضور کسی دوسری بیوی بی کے گھر میں تشریف لے گئے اور میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے فطری بات ہے نا جی کہ سوکن کے گھر میں اگر شوہر چلا گیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں فوراً اٹھی اپنے حضرت سے اور چاندنی تھی اور چاند کھلا ہوا تھا تو میں نے حضور کے پاؤں کے نشان مبارک دیکھے کہ بھائی حضور کہاں تشریف گئے اور ساتھ سیدہ یہ عائشہ یہ بھی وضاحت فرماتی ہیں کہ چونکہ ہم قریش خاندان کے لوگ تھے تو بڑے بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق تھا تو ہمارے قبائل میں مال مویشی ہوتے تھے تو یہ پاؤں دیکھنے کا ہمارے یہاں بہت رواج تھا تو اس لیے تھوڑی بہت سدھ بدھ مجھے بھی تھی تو فرماتی ہیں کہ میں نے پاؤں دیکھے اور حضور کے نقش قدم پہ چلی کہ تلاش کروں گے آخر حضور کہاں دیکھ ملے گا فرماتی ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور الغرقد الغرکت مکبدینہ کا وہ شان والا قبرستان جنت البقی الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دعا مار بی بی فرما دی ہیں کہ میں اب چھپ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ چلو اب آ تو گئی ہوں نا یہاں تک اب حضور کی دعا میں تو شریک ہو جاؤں یہ نعمت مجھے پھر کہاں ملے تو میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور آمین آمین اپنا کہتی رہی اور دعا سنتی رہی اور حضور تو اپنی دعا میں ہے نا ہماری دعائیں تو نہیں تھیں جی نی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ جبال کے نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں گھنٹی کتنے کی ہے یہ تو ہماری دعائیں ہیں نا بر زباں تصبیح ہو در دل گاؤ خر جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا حال تو وہ ہے کہ زبان پہ تو ہوتی ہے تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل میں ہوتا ہے کہ یار گدا میرا کہاں ہے پانی بھی پلایا اس کو بھی سینے کے نہیں دل میں کھوتے اور زبان پہ تسبیح اسی لیے پھر کیا اثر ہمارا تو اللہ عالم آپ کی بات نہیں کرا میں اپنی بات کرا ہوں خدا جانے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں یا یعنی؟ کیا ہماری نماز ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یعنی جو چیزیں یاد نہ آتی ہوں نا وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں اچھا ہو یار وہاں بھی جانا تھا اچھا ہو اس کا بھی فون آیا تھا اچھا ہو سب نماز میں آتا یعنی یہ ہماری نماز ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جی جو کبھی میں سر بسا ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجے کیا ملے گا نماز کیا نماز پڑھ اسی طرح جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو زمین کیختی ہے کہ مرا خراب کر دی تھی سجدہ سجائے ارے آئی ارے ریا آگے سجے کر کر کے مجھے تو خراب نہ کرو پھر اور جگہ جا کے سجدے کرو دکھانے کے لیے ہمارے تو نہ نمازیں ہیں نہ دعائیں ہیں یہ تو دعا ہے سرکار دو جہاں کے اس دعا میں اتنی آپ مشغول ہیں اتنی اس دعا میں حالانکہ حضور کی شفت ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے یعنی یہ جی حضور کی خسائش میں ہے حضور کی شان میں ہے صفات میں ہے کہ سرکار ہے تو جہاں کو اللہ آگے بھی دکھلاتے پیچھے بھی دکھاتے بی بی آئشہ جی پیچھے کڑی ہے گا حضور نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا میں ہیں جب معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تو پھر کسی کا کیا فکر ہو جب انسان کا تعلق خدا سے بن جائے اسی لیے مالک اپنے دینا فرماتے ہیں کہ جس دن میری دعا منظور ہوتی ہے نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے دعا میں لذت آئے اور خوف سے میرے بال کھڑے ہو جائیں اور دل کے اندر دقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو چمچم بہ رہے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب میری دعا بن جائے اور جس دن میں بے خیالی میں بس دعا مانگ رہا ہوں نہ دل دبا کے ساتھ ہے نہ دیوار دل کے ساتھ ہے نہ زبان دل کے ساتھ ہے بس ایک لفظ نکل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بھی آج کچھ نہیں یہ تو انسان کیا اپنے بس میں اسی کو کہتے ہیں اور ابا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرف ہے توجہ کہ اپنی توجہ کو کسی طرف سرف کر کے ایک جگہ پہ مرکوز کر دینا یہ ایک اولیاء اللہ کی مصالحات ہے اس کا بزرگوں نے ایک چھوٹی سی وشال سمجھائی ہے ان نے کہا کہ اگر ایک عورت یعنی روٹی پکا رہی ہو اگر اس کی کامل توجہ اس کی طرف نہ ہو تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا اصول سی اسی طرح مثلاً اگر ایک ڈاکٹر آپریشن کے اندر اس کی کامل توجہ نہ ہو اللہ معاف کرے تو دل کے بجائے کہیں گردے نکال لے گا دیکھا نہیں دی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی کو کینچی اندر اندر بھول بھول گئے گئے کبھی ٹاول کہاں دائیں کے بجائے بائیں نکال دیا کبھی بائیں کے بجائے دائیں نکال دیا تو خیال اس بےچارے کا دوسری طرف ہوتا ہے وہ میرے ایک دوست تھے تو ایک دن میں جا رہا تھا ہسپتال میں کافی پرانی بات ہے کراچی کی بات ہے تو مجھے اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں فلانے فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ذرا چیک اپ کرانا ہے اس نے کہا اس کی نرس بڑی خوبصورت ہے اس کو ذرا باہر بھیجوا دینا جب چیک اپ کرائیں آپ میں نے کہا کہ ان کا ڈاکٹر اسی کو دیکھتا رہے گا تمہارا نسخہ تھوڑا لکھے گا انہوں نے کہا اس کا کلب و فکر جو ہے انشاءاللہ وہ وہی مشغول ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ شاء مارنے کے لیے وہ اچھا نسخہ تجویز کر گا کہ آپ وقت سے بڑے آرام سے سکون سکون سے مر جائیں تکلیف نہیں ہوگی آپ کو مرنے میں میں واقعی کیا سچی بات یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے جائز مشورہ دیا تھا تو باقی ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف تھے میں تھے تو میں نے کہا کہ حضرت اگر مقامات محبت سے گزر چکے ہوں تو فقیر کو بھی دیکھ لیں اور اگر کچھ منازل باقی ہیں تو آپ طے کرنے میں کل حاضر ہو جاؤں تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے سب کو نکال دوا کو دیکھنا ہے بڑی مہربانی وہ بیچارے سمجھ بھی گئے کہ یہ تو بہت گہری بات کہہ گئے ہیں مقامات محبت کا اشارہ جو کر گئے ہیں مجھے تو بیچارا شرمندہ بھی ہو گیا اور بڑا وہ یعنی ولڈ فیم کا آدمی بہت بڑا ڈاکٹر اللہ اللہ عالم اب زندہ ہے یعنی پرانی بات ہے ہم اس وقت جوانی کی بات تھی جب آتش جوان تھا تو بہرحال تو بات یہ ہے اصولی بات یاد رکھو کہ اگر بغیر توجہ کے روٹی نہیں پک سکتی بغیر توجہ کے تم ایک ٹیپ ریکارڈر نہیں ٹھیک کر سکتے ہو بغیر توجہ کے تم ایک اینک نہیں پہن سکتے ہو بغیر توجہ کے چاہتے ہو اللہ ہماری دعائیں سن لیں عجیبات نہیں اپنے پہلے توجہات کو اپنے قلب کو اپنے فکر کو تو مرکوز کرو نا اس کے دروازے پر پھر وہ مانگ کے دیکھو, پھر اس مناجات میں نظر دیکھو دیکھو نا آ کیا بات تھی کہ بوڑھے بوڑھے آدمی ضعیف آدمی نبے سال کی عمر تھی قاری فتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اب کھڑے ہیں تین تین گھنٹے ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور سو بہ رہے ہیں رو رہے ہیں اور تین تین گھنٹے ہم جوان منٹ کے بعد ٹھیک کر, کر کے پھر ہم ہو جائیں پھر جب تھک پھر ہم نیچے دیکھ تو نہیں رہے کہ ہمارا حال ہے وہ ان کا حال ہے بچہ کیا ہے یار اور ابا نے لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے مشغول گفتگو ہوتے ہو پھر تو کہتے ہو ٹیلی فون بھی بند کر تم گھنڈی نہیں آنی چاہیے اور اللہ سے مشغول ہوتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں کیا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کریں میرے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں تفکرات کو نہ جائیں تو جب خدا سے براہ راست بات کرتے ہو تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ بھی میں اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن اللہ نے بھرنا بلا کنکار ہنی فن کہ میرا ابراہیم حنیفن حنیفن کا کیا معنی ہے سب سے روخو موڑ کے اس سے جوڑنے والا حنیفن فن مسلمان تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ تو دعائیں کیسے اثر اور جب اس مقام پہ آ جاؤ نا پھر اس کے خزانے میں بھلا کیا کمی ہے جتنی کائنات مانگ رہی ہے سب کو دیتے ہیں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے تو سرکار دو کی اتنی دعا میں مشغول ہیں بی بی ایشا کہتی ہے میں کھڑی رہی کھڑی رہی بڑی لمبی دعا کی تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں جا کے دعا کرنا منع نہیں اگر منع ہوتا تو سرکار دو عالم کیسے دعا کرنا آپ نے بڑی لمبی دعا کی بیوی بی فرماتی ہے میں بھی کھڑی رہی آمین آمین اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کے آخری خطامی الفاظ ہیں ختم تو بیوی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں جتنی سیتے سے دوڑتی ہوئی سیدھی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کے اور بستر پہ اور چیٹا چادر لے لی تاکہ حضور کو شبو نہ ہو کہ اچھی بیوی بی ہے اس کو نبو زبہ میرے اوپر شک ہے کہ میں یہ تلاش کرتی رہی میاں اور بیوی بی کا اعتماد کا ہی تو رشتہ ہے اگر وہ نہ رہے تو کیا میاں کیا بیوی بی؟ اللہ نے میاں اور بیوی بی کے درمیان اعتماد کا ہی ایک رشتہ رکھا ہے اگر وہ کائم ہے تو گھر کائم ہے جس دن اعتماد کو ٹھیک لگ گئی گھر برباد تو بیوی بی عائشہ بربادی ہے میں لیٹ گئی دوڑ کے آ رہی ہوں کیونکہ میں دوڑ تو کے آئی تھی نا کی طرح چل رہا تھا تو فوراً سینے پہ رکھا اور کہ اچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہوں. تو میں اٹھ کے بیٹھ نے کہا ہاں اللہ کیا بات ہے میں نے کہا حضور جب میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کے پاؤں کا نشان دے کے چل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ پتہ نہیں حضور کس کے گھر میں تشریف لے گئے آپ نے کل فکرن عائشہ تم اپنے خیال میں ہو میں اپنے خیال میں ہوں تمہیں یہ خیال ستا رہا تھا اور مجھے امت کا خیال ستا رہا تھا اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا اور جانتی ہو بنو کلب کا قبیلہ دیکھا ہے میں نے کہا ہاں یار سرف پر ان کی بکریاں دیکھی ہیں میں نے کہا ہاں سرف تو بہت بکریاں پر اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو وقف کیا میری آج کی دعا کہ تم اپنے فکر میں ہو میں اپنے فکر تم اپنی سوچ میں ہو میں اپنی سوچ میں تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کسی کی ایک فکر ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے تو کسی دوسری بیوی کو بلا لیتے عائشہ کو بلا لیتے بیوی افسا اور بیبی عائشہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ماریا قد آیا تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ شاید سرکاریں دو جہاں کی یہ سوچ تھی باپی باقی سب بیبیاں جو ہیں وہ تو ایک مقام کی ہیں ان میں سے اگر کسی کو بلایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اچھا نہ سمجھے اب میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی اللہ کے نبی کا انکار کون کرے لیکن وہ دوسری بیوی بی کے گھر میں آنا اچھا نہ سمجھے لیکن بی بی ماریا تو بانی ہے اس کے تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش مبارک بھی پوری فرمائی جیسا کہ کتابوں میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے کمرے سے دیکھا تو بی بی ہفسہ جس کا گھر تھا وہ باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے میں نے فرمایا نمازہ کی کیا بات ہے کیوں رو رہے انہوں نے کہا رسول اللہ فی تھی بہ تھی اللہ خرائش یہ سرکار دو جہاں میرا دل ہے میرا گھر ہے میرا بستر ہے آپ نے دوسری بی, بی کو کیوں بلایا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مقام آپ کے دل میں نہیں تھا آپ اندازہ کریں اچھا یہ باتیں جو ہے یاد رکھیں یہ ناز ہوتا ہے یہ اعتراض نہیں ہوتا کوئی اعتراض کرے حضور پر روز بلا وہ مسلمان رہ سکتا ہے فرق سمجھا کریں بیوی جو گھر میں بات کرتی ہے اس کو اپنے خامند پہ ایک ناز ہوتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کبھی الٹی پلٹی بات بھی کر جائے تو برداشت کیا تھا وہ بغض نہیں ہوتا وہ ایک ناز پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کی بیوی ہوں مرنا کون حضور کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ افسا اضور نے پھر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں فرمایا کبھی میری بیوی ہے میں نے بلا لیا میرا گھر ہے تو میں جو گھر دیا وہ بھی تو میرا گھر ہے اور جب وہ میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے تو میں اگر اس کو بلا لوں اس میں کیا ہے بھیا حضور اتنی بات میں نہیں کہ بلکہ مرد ایک عورت کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس کے عقل کے مطابق اس کی دل جوئی گئی حضور نے فرمایا اچھا افسر زیادہ بات نہ کروں آج کے بعد میں نے بیوی بی ماریا کو اپنے اوپر حرام کر دیا بات اتفاد. اتفاد. اتفاد. اتفاد. اتفاد. اتفاد. اتنی حرم تو مار جس کی وجہ سے تمہاری دل نہیں ہو رہی ہے نا ختم ہو گئی بات میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا آج کی بات میرے لیے حرام ہو گئی اب تو بی بی بیان خود بخود مطمئن ہو ہوگی خوشی ہو گئی کہ بھئی اس کو حضور نے اتنا تو نہیں پوچھا کیا کہ میری شام میں بلکہ میرے لیے اس کو حرام کر دیا تو بی بی خوش ہو گئی لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ گئے ایک ہوتا ہے اللہ کے حلال کو اے تکن حرام کہنا بات کو سمجھے یہ تھوڑا سا باریک مسائل ہوتے ہیں لیکن آدمی توجہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بات وہی توجہ کی ہے تو اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا اگر اس حلال کو وہ عقیدہ تن یعنی اعتقاد میں بھی یہ سمجھے گی حرام یہ تو کفر ہے کافر ہو گیا مثلا اللہ نے بکری کو حلال کیا برغی کو حلال کیا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حرام اور عقیتا رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کافر ہو گیا کیونکہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اچھا اسی طرح اللہ کے حرام کو بھی کوئی حلال نہیں کر سکتا الحلال ہو بھائی نن حلال بھی واضح ہے حرام بھی کوئی کہے کہ نہیں جن کی شراب جو ہے وہ حرام نہیں اگر وہ اکیتا رکھتا ہے کہ حرام نہیں یعنی حرام کو کہتا ہے حلال ہے تو کافر ہو گیا حلال کو کہے حرام ہے تو کافر ایک تو ہے یہ بات اچھا ایک یہ بات ہے کہ اکیتا تو نہیں رکھتا یعنی عقیدا تو اس کا ہے کہ حلال حلال لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے حرام ہے تو یہ ایک بات جو ہے گناہ ہے کہ جب حلال ہے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو دو بات ایک تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سبب کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو منع کر دیتا ہے کہ مثلا مرض ہے بیماری ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی دودھ نہ پیو ٹھیک اب یہ نہیں کہ کو ہلال نہیں سمجھتا انہوں نے کہا کہ بابا دودھ یا دودھ سے بڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں بند کرتا ٹھیک یہ بتو بتا اس میں کوئی گناہ نہیں اور انہی وجہ سے وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بعض بزرگوں کے کسے پڑھتے ہیں کہ بزرگ نے کہا کہ یہ ترک جبالی ہے اور یہ ترک جلالی ہے یہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں چیز وہ بھی اسی ناؤ سے ہوتا ہے وہ حرام نہیں کہتے وہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کی تربیت کے لیے اس کے روحانی امراض کو دودھ کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو کچھ دن بھوکھا رکھو قلت کلام ہو قلتیں تو ہو قلت منام یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے کام بنتا ہے قلتیں تو آم قلت کلام اور قلت منام کہ نیند بھی کم کھانا بھی کم بولنا بھی کم پھر جا کے منزلیں طے ہوتی ہیں ایسے تو نہیں ہوتی ایسے تو سارا دن آپ جو نہیں کہ کرتے ہیں شام کو بیٹھ کے گپ شپ جو لگائی دو باتیں منہ سے نکالی سارے دن والا کی تھا وہ جو سارا دن محنت کی تھی نا جی وہ تو یہ اسی ذمے میں وہ بزرگ کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ تمہارے لیے حرام ہے نوزلہ اسی لیے بہت سارے بزرگ ہیں جو کافی عرصہ گوشت نہیں استعمال کرتے ہیں یار بابا ایک اس میں زیادہ طاقت ہے اور پھر آدمی کو دوسری خواہشات جنم لیتی ہیں نہ کھائیں گے نہ پھر وہ حرام نہیں تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ حرام مقصد ہے کہ اپنے اوپر حرام کرنا لیکن یہ حرام کرنا بھی اللہ کو پسند نہ ہے اللہ نے قرآن اتار اب دیکھیں کہ دل طرف غور کریں کہ عورت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عورت کی دل شکنی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر ایک دوسری بیوی سے قسم کھا رہے ہیں کہ چلو یہ بیوی ناراض ہو اس کی دل جوئی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جو دل شکنی ہو رہی ہے کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے جو چیز اللہ نے حلال کر دی تھی اس کو حضور حرام کر رہے ہیں ایک بیوی بی کو راضی اللہ نے قرآن نازل کر کہ جو چیز میں نے آپ پر حلال کی اپنے حرام کیوں کی؟ ایک بیوی بی کو رادی کرنے کے لیے لیکن دوسری کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اور اللہ کے حلال کو جو آپ نے حرام کہہ دیا کیوں تو یعنی اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نکاح ایک عورت کا کیا مقام ہے اور سرکار نے تو آلمگی نہیں کہا ہمیں ایک اور کا کیا بتاؤ اچھا حضور نے ایک بات یہ بھی کی آپ نے فرمایا بی بی ہفسر سے کہ بھی میں نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر دیا لیکن کسی سے بات نہیں کرنا بس یہ تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی بات اس نے کہا بہت اچھا ہے اسے. اچھا ہضور جب تشریف لے گئے تو ساتھ ہی کو دیوار کو کٹ کٹایا تو بی, بی ایسا سمجھ گئیں بی بی ہفسہ بات کرنا چاہتی ہے نے کہا اچھا ہوا اللہ پاک نے ہمیں ایک فائدہ کر دیا ہے میں نے جھگڑا تو کیا حضور سے حضور نے بیس بی ایک تو بی, بی کم ہو گئی نا ہمارا بھلا تو ہو گیا نا بھائی ایک دن ہمیں جلدی ملے گا نا حضور کا وشال ہے حضور کی محبت ہے کون نہیں چاہتا کہ حضور میرے گھر جلدی آئے تو بہرحال اس نے حضور کے حکم خلاف کرتے ہوئے اپنی بہناپے کو مقدم رکھ کے خوشی میں ضبط نہ کر سکی اور بی, بی عائشہ کو ایک واقعہ یہ جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت نازل ناز اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اصر کے بعد ہر بیوی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو بی بی زینب کے گھر میں جب آپ جاتے تو وہاں زیادہ دیر لگ جاتی یعنی اگر اور بیویوں کے گھر میں دس منٹ بیٹھے ہیں تو وہاں بیس منٹ لگ جب یہ روز ہونے لگا کیونکہ روز کی بات دی روز ہونے لگا تو اب یہ بات بی بی عائشہ بیسا بی اور ان کو ناگوار گزری کہ قبال حضور بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا وقت دے رہے ہیں اور اس پہ اندازہ کریں یہ فطری باتیں ہیں اس میں کوئی انہونی والی بات نہیں ہوتی یہ فطری باتیں ہیں کہ آدمی کی بیویاں جب ہوتی ہیں سچ چاہتی ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت یہ ایک فطرت ہے نیچر اور پھر جب شوہر بھی محمد مصطفیٰ تو کون نہیں چاہے گا بھلا حضور ایک منٹ میرے پاس زیادہ بیٹھے جن کا دیکھنا عبادت ہو جن کا ملنا عبادت ہو جن کا بولنا عبادت ہو جن کی بات رحمت ہو جن کا وجود رحمت ہو جو سراپا رحمت ہو ان کے قرب کو کون دلاش نہیں کرے گا تو بی بیوی عائشہ بی بی افسا اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بی بی سودا اور بھی بیبیاں شریف ہوئی ان نے ایک پروگرام بنایا آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ طاقت تو ہے نہیں کہ حضور کو کہیں کہ جی آپ بیوی بی جانب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں لیکن کوئی ہیلا کرتے ہیں کوئی تدبیر کرتے ہیں کوئی مشورہ کرتے ہیں کہ تاکہ حضور وہاں نہ بیٹھے زیادہ پہلے تو پتہ کریں گے وجہ کیا پتہ لگا کہ بی بی عائشہ بی بی زینب کے گھر میں کسی نے رکا کہہ اس وقت یہ ہوتی تھی نا چمڑے کے بنے ہوئے جیسے عربی میں گربا بھی کہتے ہیں مشکیدے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مشکیدے ہوتے تھے تو شہد اس میں ہوتی تھی گھی بھی اسی میں ہوتے تھے شہاد بھی اسی میں تو کسی نے بیوی بی جینب کو ہدیا بھیجی تھی شہاد تو جب حضور تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاد کا شربت بنا کے پیش کرتے اور حضور پاک کو کو شاد کا شربت بہت پسند تھا بلکہ بعض علماء نے اپنے کتابوں میں یہ معمولات میں بھی لکھا ہے کیونکہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں والد ہیں آپ کے لیے یہ چیزیں مفید بھی ہوں گی کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی تیے باغ زندہ ہوئی کہ آپ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی میں دو چمچ شاد نوش کرواتے روزانہ باقاعدہ اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں حضور شہد کی شربت کا ایک گلاس نوش مشورہ تو آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہو رہی ہے آپ کو بتائے کہ شہاد کے بارے میں کیا کیا علم آگے بڑھ رہا تو بہرحال یہ ایک شفا بھی ہے علاج بھی ہے اتباع بھی ہے اس سے بڑی اچھا اور پھر ایک ایسی چیز بھی ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں بردہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو بڑے سے بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے وہ تو اگر آپ کھلائیں نا انشاءاللہ تو دائیں ہاتھ ٹھیک ہوگا بایاں ختم ہو جائے گا اللہ کے نام سے خود بیچتے ہیں بناتے ہیں دس سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس گولی کو بند کر دو اس سے کینسر ہوتا ہے ان لوگوں کے پٹھے دس سال سے انہوں نے جو کینسر کرایا ہے اس کا کیا علاج ہے ملٹی منی لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں فروغ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ مرتے ہیں مرنے تو ان کو ان کو تو پیسہ ہے اناجو دوبارہ حال اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضور شہاد پینے کی وجہ سے دیر ہوتی ہے ان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک کی طبیعت مبارک ایسی ہے کہ آپ کو خوشبو بڑی پسند حضور کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی نا بدر مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی آپ کا تو سرابا خوشبو تھے لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کو خوشبو بہت پسند تھی رہی دنیا سن حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے تین چیزیں بڑی محبوب تین سب سے پہلے خوشبو, بہت خوشبو. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک نے جو خوشبو استعمال کی زیادہ مشق جسے آپ مس کہتے ہیں اور امبل اور اد جو آج کل عرب بھی استعمال کرتے ہیں اد اچھا حضور کے زمانے میں بھی اد جو ہے یہ آپ کے انڈیا سے آتا تھا ہندی یہ معروف تھا حضور کے زمانے میں بھی یعنی اوت بھی انڈیا سے آتا تھا اور تلوار بھی انڈیا سے آتی تھی یعنی فل الہندی بھی معروف تھی اور اد بھی انڈیا کا معروف تھا اد الہندی کے نام سے بڑا معروف تھا اور آج بھی آج بھی اس کا ایک مقام ہے اگر صحیح ملے بہرحال یہ وہ اتر ہیں جو حضور اچھا اسی طرح بعض روایات میں گلاب کا ذکر وقد تو اب تو خیر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی بڑے لوگوں کو مل جاتی ہو تو الگ بات ہے ورنہ نہ ہم جیسوں کو تو مشکل ہے کیونکہ جو خالص گلاب ہے تائفی وہ تو کم سے کم دس ہزار ریال کا ایک تولا ہوتا ہے کون لے گا بھائی اور اون خالص جو ہے اس کی لکڑی جو ہے بیس ہزار ریال کلو ہے پتھر جو ہے اچھا اچھے یعنی صحیح مقام میں ہو کم از کم چھ ہزار ریال کا ایک تولا کون لگائے گا یہ ہم جو لگاتے ہیں نا یعنی یہ تو مقصد ہے وہ اصل نہیں ہوتا یہ تو اللہ جانے کون سا قسم ہوتی ہے ہزارویں قسم ہوتی ہے کہ وہ ایک تولے میں دو سو تولہ بلا دیتے ہیں پھر اس کو چھ سو ریال ہزار ریال تولا بیچتے ہیں وہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں کہ اصلی گلیا ہے میں نے ایک دفعہ اخبار میں کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ یمھ تو فی حاولہ یہ یا نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے تو اس سے پوچھا گیا کیا ہے اس نے کہا؟ یار خودکشی کرنے کا ارادہ تھا زہر لے آیا لیکن بد قسمتی سے خالص نہیں تھا خالص ہوتا چلو جل جلدی مر جاتا نا اب نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا جس ملک میں اتر خالص کہاں ملیں گے اچھا خدا کی شان ہے کہ بیچنے والے بھی اکثر ہماری وہاں ہم کراچی میں جاتے تھے نا وہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نام بھی ایسے رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ اللہ ایسے داڑیاں دیکھ کے حیران انڈیا میں بمبئی میں دلی میں لکھنؤ میں اسی طرح بجنور میں یہ سارا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ایک سے ایک ماشاءاللہ بیٹھا ہے پرشتہ ایسا ہاتھ صاف پھیریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو نہ دامن پہ کوئی داغ نہ کنجل پہ کوئی چھیر تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو یہ بولو اور پھر ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے حضرت مکی صاحب آپ سے مال ہے آپ تو ہمارے عقیدت کی جگہ ہیں حضرت اور ان شاء اللہ سو فیصد مجھے دیتے بہرحال تو اگر یہ آپ کو ملے تو بہرحال جہاں خوشبو ایک اچھی چیز ہے وہاں سنت کا سمجھ کر لگا لیا کر کہ سنت جو ہے ابتوا ہے اور آگے پیچھے نہ صحیح کیونکہ جمعہ کے دن کیونکہ آپ کو آج کل کا نوجوان تو پرفیوم کا مارا ہوا ہے نا کلونس کا پرفیوم کا مارا ہوا ہے بےچارا وہ تو پرفیوم بھی پھر وہ خریدتا ہے جو کسی عورت کے نام پہ ان کس کس چیز کو پمبا کجا کجا نہیں ایک داغ ہو تو وہاں سے رکھے ہو یہ آپ میری باتیں ایسے نہیں میں انشاءاللہ کوئی غیر ذمہ داری سی نہیں کتابیں کہ یہ وائٹ ڈائمنڈ جو ہے کس نام سے بنایا گیا ہے بلیو ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے سانتا کلارا جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے لان کومی جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا پیکاسو جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا یہ میں ان کے باپ دادا کی اصل تک جب نہ پہنچوں میں تقریر میں وہ بات نہیں کرتا کبھی میں نے تو پیرس میں جا کے ان کے باپ دادے کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ کیا کرتے ہو ایسے نہیں کہ وجہ مرضی آئے منہ سے نکال دو کیوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری اللہ کے شکر سے یہ بات پتہ نہیں کہا جائے گا تو بلکہ مجھے ایک دفعہ بڑا یعنی ہنسی بھی آئی میں امریکہ کی کس جگہ پہ تھا اللہ عالم ہوسٹن میں تھا یا شکاگو میں تھا تو ایک بہت بڑے ہال میں وہاں سیمینار تھا جب اس سے فارغ ہوئے تو کار میں جب ہم سوار ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کی کار پہ ایک لڑکی سوار ہو رہی تھی تو مجھے ایک بڑے ہاتھ خوش ہو کے کہ مکی صاحب آپ کی تکلیف سے اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت فائدہ ہوا بہت بڑی باتیں مجھے سمجھنے میں ملی اور ایک میک اپ کی چیز میں بھول گئی تھی جو آپ کی تکلیف میں آج مجھے یاد آئی ہے میں ابھی جا کے لوں گی ماشاء تو میں نے کہا کہ چلو آپ اگر آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے لے دوں وہ پھر بےچاری پسی نا سمجھا ملوی ہے نا ڈر جائے گا جب ایسی بات کروں گی تو مولوی صاحب سے گھبرا جائیں گے نا لڑکی کی بات سن کے کہ فیشنیبل لڑکی ویسی میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چل کے لے دیتا ہوں وہ جیسے مولانا ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے نا تو ایک بیگم تھی منسٹر تھی تو وہ مولویوں کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یہ داری والے مولوی ہیں نا تو وہ جب آئی جناب اسمبلی کے حال میں تو فوراً اس نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا السلام علیکم السلام علیکم یہ تھا کہ مولوی صاحب کو مولانا صاحب کے پاس السلام علیکم کھڑے ہو کہ کہا ملنا ہے تو گلے ملو ہاتھ کیا بات اگر ملنا ہے سی طرح گلے سے میرے گناہ کرنا ہے تو بالت گنا کر رہی ہے کہ ہاتھ بھی رہی ہے ایسی زلید ہوئی کہ پھر کبھی داڑی والے کو نہیں چڑھا زندگی میں پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی داڑھی والے پہ اعتراض کر بالکل ٹھیک ہو گئی زبان بند ہو گئی اور جا کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئی اپنی سیٹ پہ اس نے سمجھا تھا کہ جب مرنا کو ہاتھ دوں گی نا مرنا پھزل ہو جائیں گے گھبرا جائیں گے میرا تو کام بن گیا کہ کیسے میں نے مول صاحب کو پریشان کر دیا آگے بولنا ہزارے لیے جیسے کیا ہو جس نے بڑے بڑوں کو چڑھایا ہوا ہو دی یہ بیچاری کیا تھی تو باہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جناب کہ کتنا فکر لڑا دور تک اب انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے نا بی بی ہفتہ تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کے بدن سے آپ کے مبارک سے کچھ ہوا آ رہی ہے عجیب سی اور میرے بال جب آئیں گے میں بھی ہی کہوں گی اور بی بی سلمہ سے کہا تمہارے پاس ہے تم بھی یہی کہو اب صاحب بات ہے کہ حضور پاک تو یعنی ماں سوائے آپ خوشبو کے کبھی اللہ معاف کرے ریحا کری ہاں کے قریب ہی نہیں جاتے تھے تو جب حضور کو یہ کہا جائے کہ سرکار آپ کے بدل مبارک سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اچھا اب ادادہ کریں یہ بھی انہوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور تو فرمائیں گے کہ اور تم میں کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی ماں سوائے شاد کے تو ہم کہیں گے کہ حضور شاید پھر اس کی وجہ سے ہو حضور فرمائیں اللہ کی بندی شاد سے کیسے ہوا بدبو آ سکتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اصل معلوم ہوتا ہے کہ شاد کی مکھیوں نے ایک گوند ہوتی ہے عرفت شاید وہ کھایا ہو اس سے پھر وہ شاد بنی ہو اس کا اثر آیا ہو اس کو کہتے ہیں مغافی جسے جس آپ کہتے ہیں ہیگ ہیگ ایک چیز ہوتی ہے اکثر پٹھان بھائی کھاتے رہتے ہیں اللہ تبالک ہوتا ہے اس کی بھی بڑی عجیب سیری ہوتی ہوا ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری بات طے ہو گئی حضور تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایک ناگوار سی بو آ رہی ہے معاشرف اللہ علیہ وسلم کہ میں نے شاد دیا ہے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ریحل المغافیر ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ شاد کی جو چھتہ تھا نا وہ کسی عرف کون پہ تھا میں اللہ عالم اب حضور دوسری بی بی کے پاس ہے اس بی بی نے بھی یہی کہہ دیا اب اللہ کے پیغمبر ہوں گے دل تو صاف ہوتے ہیں جب دل صاف ہوں جب ایمان صاف ہو تو پیغمبر تو پھر بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرت گزرے ہیں وہ حضرت حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے علماء بڑے علماء کے استاد تھے تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر دیا اب جو بچہ آئے کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی دوسرا آیا اس نے کہا سر یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پڑتا کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے اب تیسرا آیا چوتھا آیا اس نے کہا سر ملوم ہوتا ہے کہ بالکل ہے تو آپ کی آنکھوں پہ کتا آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھ کے آنکھیں من کر کے میں نابینا ہوگی اچھا کوئی نابینا نہیں کچھ نہیں اب لوگ آ رہے ہیں افسوس کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا اتنے بچوں نے مجھے کہا ہے میں نابینا ہوں اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے یار آنکھیں بند ہیں نا بھی نہ ہوگی کی. کیوں بچے جو کہتے ہیں یہ ایمان تھا یہ کلب صفا تھا ہمارے چونکے قلب صاف نہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھا انہیں باپ کو بیچ ڈالیں وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بے آج کل تو ماشاء اللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی دس قدم آگے ہوتا ہے تو باہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات ہے نہ کیا سن رہا انی راج اتری ہاں مغافیر مغافیر کی ہوا آ رہی ہے اب نے فرمایا نہ شرف تو اللہ آسمن نہ کیا سرت اکلت حل اور فت ہو سکتا ہے کا اور حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شاہد حرام کیا اور کسم خالی کہ میں شاہد نہیں پی اب چپ ہو گئی بات اللہ نے قرآن ناخل کیا کہ آرستو میرے نبی لمت حرما حضتبا آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا محض اپنی بیویوں کے رضا مندی کے لیے یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی بی نے کہی دوسری نے کہی یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو چلو میں ایک آج کے بعد شادی کیوں لیکن اللہ تبارک و تعالہ نے یہ صورت تعلیم جو ہے وہ نظر اب جناب دیکھیں لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم صورت تحریم میں اتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے کہ یا ایوہ النبی یا النبی النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد مرنا ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکل یا عص نریم تکوری بالکل خطاب یا آ لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مول خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ شان کے ساتھ کبھی یا ایو نبی کبھی یا ایوہر الرسول کبھی یا ایوہل المزمل کبھی یا ایلثر تو یہاں اتاب کا موقع تھا یہاں تو اللہ نام دیتے رہے کہ یا ایو نبی کہ لطف بھی ہے اور ساتھ اتاب بھی ہے لطف و کرن بھی ہے اور اور آگے یہ بھی بتا دیا ولہ ہوا فربح اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم معاف کر چکے ایسے بھی کہ ہم بخشنے والے ہم مہربان اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی ذمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی ہفسہ نے جب یہ راز افشا کر دیا بی بی عائشہ کو بتا دیا تو سرکار دو جہاں ناراض اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی اب اللہ نے آپ کو جب بت کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کالج من لمبا کہا تھا انہوں نے کہا یاد سنا آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات اعلی نبا علی مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام حضور غصہ آیا اور آپ نے بیوی بی حفصہ کو طلاق کہ میرا راز تم نے کیوں کھول دیا کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہیں تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے تل نہ کہا آپ نے طلاق دے دی اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے اللہ نے جہاں اجازت دی وہاں تلاک کی بھی دی لیکن جبرین علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں جبرین علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آگے کہا بلا جی ہاں ہاں یارسول اللہ آپ رجوع کریں بیفا بی کی طلاق سے انہا سبا متن وہ تو روزے رکھنے والی رات کو عبادت کرنے والی بیوی بی ہے وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے مہربانی کر کے طلاق واپس ہو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو بھائی کے آتے ہیں وہ بیوی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت پہ آ رہا حضور رجوع کریں آپ کی بیوی بی تو بڑے شان والی ہے آپ طلاق نہ دیں طلاق دے دی ہے رجوع فرما اچھا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا کہ ایک یا تو بیماریاں بی والا قصہ یا شہاد والا قصہ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کیوں بڑا ہو سکتا ہے وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو ایسی بڑی بات ہے لہذا کیوں لہٰذا کیوں میں جھگڑے کے وہ غلط ہے یا وہ نوز بلا وہ غلط کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہے نئے تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑی تو ایک مسئلہ ہے اس کا نام ہے ایلا کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی بی کے پاس ایک مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا تو اس کو کہتے ہیں ایلا اس میں طلاق نہیں ہوتی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ شاء سمجھ آئے گی کہ بیبی ماریا کو حضور نے بلایا تھا بی, بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئی بیسا بی ناراض ہوئی تو حضور نے بیماریاں بی کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا پھر اللہ نے قرآن اتارا حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینے کے لیے کسی بیوی بی کے پاس بھی نہیں جاؤں اس کو کہتے ہیں حیلہ ہی یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی بی میں کوئی نشوز ہے کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے یا علیحدہ لیٹنا شروع کر دو ایک بستر میں آپ کٹھے سوتے تھے علیحدہ سونا شروع کر دو یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تم ہو اس کو اصلاح ہو اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں اور پھر دیکھیں یہ ایک مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا بیوی بی ماری آتی اب دیکھیں اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بیوی بی کو میں نے کہہ دیا تھا حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے تو اب اس کی دل جو ہی یہ کی کہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں پورا ایک مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور سات بیویوں کو بھی تبھی کتنا بڑا مقام ہے کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا خیالات کا کہ اس کو دلچکنی تو ہوئی تھی نا میرا کیا کسور تھا جو مجھے حرام کیا گیا مجھے تو حضور نے بلایا میں حاضر ہو گئی میرا آخر کیا گناہ تھا تو حضور نے بجائے اس ایک گھنٹے کے ایک مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے پورا ایک مہینہ اس کے پاس ہے اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ رسول اللہ ازوا جہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے تلاق دے دی ہے اور پورے صحابہ مدینے منورہ کی مسجد میں حضور کی مسجد میں بیٹھے ہیں رو رہے ہوں. کہ ہاتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو بہادر ہماری ماں، ہماری ماں کو منی ہماری مائیں ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی جن کو احساس ہوتا ہے جن کو قدر ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے کیسا وقت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کو پتا چلا تو آپ سیدھے بی بی ہفسہ کے گھر میں کی بیٹی کے گھر میں آپ کی بیٹی کی آب نے آگے کہا بی بی ہفسہ سے اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جلت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی اب اچھا ہو گیا اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی لیے میں کہتا تھا کہ ہفسا اتنا ضرورت نہیں کیا کرو بات کرنے کی اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی بیفسا تھی نا تو امر کی بیٹی تھی اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں میں کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے ہم جانے ہیں آپ آپس میں جانے ہمارا معاملہ آپس میں ہے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں بچتے لیکن آگے بھی تو امر ہے نا کاسار ہونا کہا کے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو وہ خیرن من کننا کہ وہ ان بیبیوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیویاں بی چھی دے دے گا مسلمات مومنات قانتات آتن عابدات تعطن صاع بات آتن اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا کہ وہ بیویاں بی کیسی ہوں گی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرن من کل نہ مسلم آتم مومنات کانتابات آبدات اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی اللہ پہ ایمان لانے والی رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی غلطی ہو تو توبہ کرنے والی رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی روزے رکھنے والی بیوہ بھی اور کنواریاں بھی اللہ تو دے رہے اگر اللہ کے نبی نے کے نبین اطراک دیتی اللہ بدل دے اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے کہ جو لفظ ملے زبان پہ نکلے اللہ نے عرض سے وہی نہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد پتا کیا کہ حضور کہاں ہیں تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام پہ ہیں اور اس غرفے میں ہیں یعنی غرفہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو ایک کمرہ نیچے تھا ایک کمرہ اوپر تھا حضور اوپر تھے تو حضرت عمر نیچے آئے آپ کا غلام جو ہے بیر بیٹھے تھے حضرت رباط نے کہا کہ فستا دن رسول اللہ حضور سے اجازت مانگو کہ عمر دروازے پہ آیا ہے تو اس نے جا کے کی عرض کیا حضور خاموش رہے وہ واپس آیا اس نے کہا ہماری اجازت نہیں ملتی تھوڑی دیر کو دی حضور عمر نے پھر آواز لگائی غلام نے جا کے پھر عرض کیا تو حضور خاموش رہے وہ واپس آیا اس نے اشارہ کیا اجازت نہیں مل سکتی حضرت عمر کہتے ہیں اب میری جان نکلنے شروع ہو گئی کہ بھئی حضور مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہے بات نہیں کر رہے ہیں اور صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برداشت نہ ہوا تو پھر میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور خود براہ راز میری آواز سنیں تو شاید میری اس آواز میں اجازت نہ فرما دیں تو جب میں نے زور سے آواز لگائی حضور نے کہا اجازت ہے تو میں اوپر گیا اور سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ ہل تلک تنسا آ گیا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے حضرت میں اس نے نہیں کہ دے کہا حلاق نہیں دی میں نےک نہیں دی تو میں نے کیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں طلاق تو میں نے نہیں دی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یار سور یہ تو بڑی خوشی کی بات حضمت کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر اور زور سے وہیں سے دی اللہ حضور نے کوئی طلاق نہیں دی مسلمانوں خوش ہو جاؤ نے کہا حضور صاحب ہے کہ ہماری کو طلاق ہو گئی میں اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہوں ہنسیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا ہم مکے والے قریشی جو تھے نا مزا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے عورتیں بولیں جناب ہم تو لکڑیاں رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں اور مار مار کے سیدھا جو کر دیتے تھے آپ اسلام آیا دین آیا آپ نے تو عورتوں کو ہمارے سر پہ بٹا دیا اب دیکھو آپ کو بھی تنگ کریں گی تو وضاح کرضور صلی اللہ رسلم کو ہنسی تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت اس کا غصے میں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جناب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی اب اس آیت کو سمجھیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر حضور کی بیویوں سے اور اس وقت کوئی اور بیویاں بہتر ہوتی تو اللہ قابل تھا بدل دیتے لیکن جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا اور اس سے کوئی بہتر تھی ہی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر ازواجل خیر کنہ انط کا کنہ عبد الحو ازواجل خیر کنہ مسلم مومنات قانتاً آبد آطن صاحطن صحیح بات ان آبکارا تو علماء نے لکھا کہ اگر بہتر ہوتی تو بدل دیتے نا جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا کہ پوری امت میں یہی بہتر تھی جو ازواج محمد مصطفیٰ تھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بنوایا ہے بات سیب کہتے ہیں بیوہ عورت شادی شدہ عورت ابکار ہے بکر سے کنواری عورت تو سیب کا ذکر پہلے آیا ابکار کا ذکر بعد میں آیا ہے کہ شادی شدہ یا کنواری حالانکہ کنواری کا مقام جو ہے شادی شدہ سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں سیباد مقدم ہے تو اللہ نے کہا یہ بھی اشارہ ہے نا حضور کی پہلی بیوی بھی سیب تھی نا خدیجہ اور کنواری بیوی تو بعد میں آئی تھی تو اس سے اشارہ ہوا کہ حضور کی بیوی میں یہ تمام کامل کی کامل صفات موجود تھی اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چل لیا تھا اور یہ مقام دیا تھا کہ ازوا کہ قیامت تک حضور کی بیویاں جو ہیں پوری امت مستفیٰ کی مائیں ہیں اس سے بڑا ایمان سے کہیں کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا کے کسی مذہب نے دیا ہو کہ حضور کی بیوی اور قیامت تک جو مسلمان پیدا اس کی بھی ماں ہے جو پیدا ہو چکے یا آئندہ پیدا ہوں گے جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھے گی اللہ دبارک و تعالی ہمیں اسلام کی روشنی میں مقام عورت کو عظمت عورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَاللَّهُ عَلُمْ وَآخِرَ ضَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ احبابِ اکرام سمکھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بی بیوں کے پاس نہیں جاؤ اور بعد روایات میں ہیں کہ فر یہ ایک مہینہ بی بی ماریا کب رضی اللہ تعالی تعن جن کی دل شکنی ہوئی تو اس کی اس دل شکنی کی وجہ سے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا فیصلہ کیا تھا تو ایک اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی عظمت ہے کتنی بڑی شفقت ہے کہ ایک عورت کو پھر اتنا بلند مقام دے رہے ہیں کہ اگر وہ غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کیا تو اس کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک گھنٹہ نہیں بلکہ ایک مہینہ اس کے گھر میں بیٹھتے تھے اور باقی سب بیبیاں ماری اور اسی سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حالانکہ بیوی ماریا کی طیا جو ہیں وہ تو ایک کنیز تھی انہیں تو ایک بادشاہ نے بطور ہریا مقوقس نے اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تھا لیکن حضور نے اس باندی کو کتنا اونچا کر دیا کہ امہات المومنین بنایا اور سب امہات المومنین کے گھر نہیں جا رہے اس کے گھر میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاق دے انشاءاللہ اللہ اللہ نے اگر چاہا اور اس نے توفیق بخشی تو احکام نسا کے ذمن میں انشاءاللہ شاء اللہ نکاح طلاق کے احکام بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گے کہ اسلام کے کتنا عظیم فیصلے ہیں شرط یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھے اور سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے اگر پہلے سے یہ آدمی ایک بغض کی اینک چڑھا لے تو پھر تو کوئی بات سمجھ نہیں آتا ایک اصلی بات یعنی اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی غلط ہے تو پھر آپ کو اس کو آپ ہمیشہ غلط سمجھیں ایک یہ ہے کہ آپ خالی اور ذہن ہو کر تمام قوانین تمام تصاویر تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کی بات کو سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسلام کا قانون کتنا بڑا عظیم قانون ہے کتنا جامع ہے کتنا معنی ہے اور اس نے عورت کو کیا عزت و مقام بخشا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو صاف بات ہے کہ جہاں مجموعی دکھ ہوا وہاں اپنی بیٹی کا زیادہ دکھ ہوا کہ حضور حضرت عمر کی بیٹی صحیح ہے آپسہ حضور کی بیوی ہے اب بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا سبب بھی وہی مسئلہ تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تاہرین کا کہ یا تو بی بیماریا کو آپ نے اپنے اوپر حرام فرمایا ہے شہاد پینا حرام فرمایا اور بعض علماء کے نے اس کی دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو نفکا عطا فرماتے تھے کہ بھئی ایک مہینے کا یہ خرچ ہے ان کے گھروں میں بھجوا دیتے ہر بیوی بی کے گھر میں تو بیویاں سخی تھیں الحمد للہ جو ملتا فوراً خیرات کر دیتی اب جب خیرات کر دیتی ہیں نہیں پھر حضور تو پھر سوال کر دیں گے سلو ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں تو بعض مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ روز ہم خرچ بیچتے ہیں اور تم خیرات کر دیتی ہو اور پھر اس مطالبہ کرتی تو آج بھی خیرات کریں لیکن پہلے اپنے حاجات تو پوری کریں نا الجود و من الموجود خیرات کی جاتی ہے جو چیز موجود ہو آپ کے پاس موجود نہیں لیکن آپ خیرات کا جذبہ دکھا رہے ہیں پہلے تو آپ پر اپنے گھر کا حق ہے آلی کا آلی کا حق کون تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کے لیے قسم کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے بی بی ہفسہ کے گھر میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو میں نے کتنی دفعہ آپ سے آگے کہا ہے کہ سرکار دو جہاں کو تنگ مت کرو کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو لیکن میری بات نہیں سنتی آپ حضور کو تنگ کرتی ہے. اچھا ہوا کہ طلاق کھو گے لیکن یہ دیکھیں کہ ایک عورت کا مقام اسلام میں اور ایک بیوی کا مقام اسلام میں کہ بیوی بی افسا کہتی ہے کہ یہ آبت ہے ابا جان آپ کیوں دخل دے رہے ہیں یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے یہ بیوی بی اور خامد کا معاملہ ہے آپ کیوں ناراض ہو گئے یعنی اندازہ فرمایا کہ مقام اس کا عظمت دیکھیں کہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھیک یعنی ہے وہ نبی ہے پیغمبر خامت بھی تو ہیں میں ایک عام عورت نہیں میں بیوی بی ہوں تو شوہر اور بیوی بی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کیوں دخل دیں اگر حضور ناراض ہو گئے تو میاں بیوی بی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے رزا بھی ہوتی ہے سلو بھی ہوتی ہے اور ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں. تو تو حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی کی تو, تو نے فرمایا کہ بات رکھ تو میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی بلکہ میں نے تو قسم کہا ہے کہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی نشوز ہے نا ہے تو یہ نہیں کہ طلاق دو یا مارو نہیں ذرا اس سے تھوڑی جدائی تھوڑی سی جدائی اختیار ہے حتیٰ کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی سی بڑی صدا یہ دو دو ضرور فل بذا جی ایک بیڈ روم پہ اٹھے کمرے میں نہ سوئے اس کو جاؤ اپنے کمرے میں سنے. تاکہ تھوڑا ادب آئے تھوڑی تہذیب آئے احساس ہو اس کو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی حضرت عمر خوش ہوئے صحابہ کو اطلاع کی تمام صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا اور جب وہ مہینہ مبارک پورا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وب سے پہلے بد آپ کی بی بی ع کے گھر سے آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف شیف آئے تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ میں اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا آج تو انتیسواں دن ہے یعنی آپ اندازہ کریں ایک تو ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے گزر جائے بات اس میں سوچے غور کرے کہ جی آج تو حضور انتیسواں دن ہے مانا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضور کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ بیوی دن گن رہی ہے کہ آج کتنا دن ہو گئے ایک ایک دن یاد ہے پھر آ کے یہ حضور آج تو انتیس دن ہو گئے اور دوسری طرف بیوی بی عائشہ کو بھی شریعت اتنا عزیز ہے کہ جب حضور نے ایک مہینے کی قسم کھائی ہے تو ایک دن کے لیے حضور کی قسم کہیں ٹوٹ جائے یعنی زوجہ کو بھی حضور کی اس قسم کی پاسداری کیوں ہے کہ اللہ کی شریعت ہے کہ یا تو قسم نہ کھاؤ یا پوری کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں پوری ہوگی اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خامد کے لیے دین کے امور میں اس کے لیے ممت و معاون ثابت ہو گیا اگر خامد کوئی دین میں سستی کا رہا ہے تو دلی اس پہ جگہ خامد اگر کسی معاملے میں بھٹک رہا ہے تو دلی اسے باہ راست کے لے آئے اللہ کا پیغمبر ہے یعنی حضور کے سامنے بات کرنا کوئی تھی بات آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سکتا سرکار ہے تو عالم امام المبیا بات کہنا کوئی آسان تو نہیں لیکن دین اتنا مقدم ہے کہ کہا یا آسور امبا آج تو انتیسواں دن ہے تو حضور نے فرمایا کہ, کہ اللہ کی شان ہے کہ مہینہ جو ہے نا کبھی تیس کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس کا ہوتا ہے اللہ نے مہینوں کا حساب جو رکھا ہے وہ خدا کی قدرت ہے کہ کچھ مہینے تیس میں ہوں گے اور کچھ مہینے جو ہے انتیس میں اسی لیے تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس کا ہوتا ہے میری قسم پوری ہے لیکن یہ مہینہ انتیس کا ہے ہر کسی کی ایک سمجھ ہوتی ہے نا ایک ڈاکٹر اگر کوئی حدیث پڑے گا تو اپنی نظر سے دے گا ایک کوئی بہت بڑا سینس سائنسدان اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو اپنے انداز میں غور کرے گا ایک اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اپنے انداز سے غور کرے گا کوئی نہوی پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا کوئی ادیب پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا کوئی لغوی پڑھے گا تو اپنے انداز سے غور کرے گا اسی لیے بعض البا کہتے تھے کہ لم ادرک اعجاز القرآن عید الراجان کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے جو ہے خدا کی قدرت ہے دونوں لنگڑے جنہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے اعجاز قرآن کیا ہے؟ تو اب جناب یہ ہے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا میرا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور نے قسم کھا لی ہے اب زیادہ فراق نہ ہو اس, اس مہینے کو نتیج کا کر دو کیا مشکل ہے اللہ کیا ہے؟ یہ پھر صاحب نظر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کی اور ہماری سمجھ کے اوپر سے نکل جائیں گے کیوں یہ شمس و کمر کا نظام کس کیا اللہ نے فرمایا لیلت. تنوین ہے قلت کی. کہ رات کے بھی سرکار واپس بھی آگے رات کھڑی ہے تو بعض اللہ نے یہی لکھا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ شمس کمر تھم جاؤ آج میرا بدنیہ آج یہاں کھڑے ہو کھڑے ہو. بس یہی ابراد ہے وہی یہیں روک جاؤ تمام گردشیں روک دو آج محمد مدنی کی سواری آنی ہے اور آج حضور نے میرا تو یہ باتیں جو ہیں نا میرا عزیز یہ وہ،, وہ سمجھ سکتے ہیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار کو بخاری نہیں ہے عشق نبی ہو تو بات سمجھ اسی لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دینا علی خان کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے تو وہاں بلوچوں کا علاقہ ہے اور وہ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں نا کہ داڑیاں سب کی بڑی ہوتی ہیں پکڑیاں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں شاہجی نے سمجھا کہ سارے علماء بیٹھے یار آگے سارے میری طرح جاہل تھے میری برادری تو شاہجی رحمۃ اللہ علیہ میرا تکری کرے اور وہ بیٹھے بیچارے چپ کر کے سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کریں کیا تو شاہجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے آج بھی یہی مصیبت ہے نا داڑھی ہو گیا چاہے اس کو غسل کے فرائض بھی نہ آتے تو شاہجی رحمت اللہ علیہ نے پھر کہہ ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ان نے کہا کہ نہیں کچھ بھی سمجھتے ہیں تو پھر شاہجی رحمت اللہ علیہ اپنی سطح سے اترے تو انہوں نے پھر وہ اردو چھوڑ دی پھر انہوں نے سرائی کی میں پھوٹی پھوٹی ملا ملو کے وہ گزارے والی بات کی اور عام سطح کی بات کی جو بیچارے چارے سمجھ اسی لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پنجاب پنجاب کے علاقے میں میں آج بیان کر رہا تھا اور ان کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس گردش کو روک دیا سورج رک گیا تارے رک گئے ثابت رک گئے سیارات رک گئے پورے نظام کو جام کر دیا گیا نا کہ آج محمد آنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ بھئی آپ کے ہاں پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ لونگ کا پیا لشکارا نے کہا واہ شاہ جی اب سمجھ آئی نا ایک محبوبہ عورت گزری نا تو لانگ کا لشکار جو پڑا نا تو ہل والے ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ لونگ کا پڑا لشکارا اور حالیہ نے ہل ڈکلے کہ محمد مدنی کے جمال کا نظارہ جو ہے وہ سب جیزیں جا انہوں نے کہا اب سمجھ آیا محمد مدنی کا تو اس لیے بعض حدیثیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس رسول دلوں کے اندر محبت ہو دلوں کے اندر وہ ادب ہو اور کسی استاد سے بیٹھ کے وہ سمجھا جائے اس لیے بعض اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا منشیا بھی یہی ہوگا کہ چلو اس مہینے کو نتیس کا ہی کر دو حضور کو زیادہ فراق نہ ہو اور بیبیوں کو بھی زیادہ فراق نہ ہو وہ تالکار اللہ بزیز اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے کیا ایک مسئلے میں میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے اور یہ میرا حکم نہیں اللہ نے آیت تقریر اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا فستشیری ابوا کی تم جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب کیونکہ سر یہ حضور کی محبت کا علامت حضور چاہتے تھے کہ عائشہ جوان ہے عمر کم ہے جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے تو یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بی, بی عائشہ ختم گھر تو میری بیوی بی رہے نہیں سکتی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عائشہ میرے گھر سے جائے حضور نے فرمایا عائشہ فسٹ شیر ابوا کے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد مجھے جواب دیا دیکھا حضور آپ فرمائے تو صحیح نا میں پہلے سنوں تو صحیح آپ کیا چاہتے ہیں تو یہ آیاتیں مبارک نازل ہوئیں یا قل ان الدنیا کا فَتَعَالَيْنَا أُمَّتِكُمْ وَأُسَرِّهُكُمْ وَأُسَرِّهُكُم نَصْرًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُم ذُنَّ ظُلِدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ سے آپ اپنی بیویوں بی سے فرما دیں ان کن تنہا حیات دنیا اگر تم لوگوں کو صرف دنیا کی زندگانی دنیا کی زینت دنیا کا عیش و آرام دنیا کی راحت تلبی مقصود ہے تو پھر آؤ مجھ سے تلاک لے لو کیونکہ اللہ کے نبی کو تو فخر حضور کا تو فرما فخر میرا تو فخر جو ہے میرا فخر ہے مجھے تو دنیا سے میرے کو بتا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ حضور ایک اچھا جوڑا رکھ لیں کہ جب کوئی وفد آئے پہن لیں حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو اللہ کا فرشتے نے سور پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے رافی ان بس رہوائے اور آنکھیں آسمان کی طرف ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں سور کو قیامت قائم ہو جائے تو جب قیامت اتنا قریب ہے لباس میں وقت ضائع کر لے گی کل تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرقہ میرے گھر میں تو فقر ہے تو اب دو چیزیں ہیں کہ اگر حیات الدنیا و زینتا یا تو تم دنیا کی لذت دنیا کی عہص دنیا کا آرام دنیا میں محلات دنیا میں کاریں گاڑیاں لباس ڈرائیور اگر یہ چاہیے تو پھر محمد مدنی یہ آپ کو نہیں دے سکتے پتا علینا پھر سب کے سب آ جاؤ میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے اور بڑے عزت کے ساتھ تمہیں جدا کرنے کے لیے تیار ہوں وہ ان کم تن دن اللہ خرا اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے اللہ کا رسول پسند ہے اور آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا دنیا کی لذت اختیار کرو یا آخرت کی لذت اختیار کرو فیصلہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ کیوں کیا تم دنیا کی راہ چاہتی ہو یا پھر عغلت کی راہ چاہتی ہو اگر آغلت کی راہ چاہنی ہے تو پھر دنیا یہ قید خانہ ہے دنیا یہ دار العمل ہے دنیا یہ دار المحن ہے دنیا یہ مسافر خانہ ہے یہاں کچھ دل لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں تو گزرنا ہے گزرنا ہے تو اور اس میں بھی اختیار ہے جو چاہو جن اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے جاؤ دنیا اور اگر آخر چاہیے تو پھر ٹھیک ہے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی یا رسول اللہ اخت اللہ رسول میں نے تو اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے دنیا کا کوئی زبر کوئی آرام نہیں چاہیے اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ اسی, اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا اس میں کوئی مشورے کی بات یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی تو میں نے آپ کو چن لیا ہے حضور پاک خوش ہو گئے لیکن فطری بات ہے نا یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ یہ بڑی سختی ہے عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں مرد کم کرتے مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے اگر آپ تاہ میں جائے نا غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹھٹو اور اپنے گرے بال میں جھانکیں اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتا اسلام نہیں نام نے تو بڑا حق دیا اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی امہات صدیقہ سدی کا بن من السما المبر سے انسانی تو ہے نا اس لیے بی کا لگی کہ رسول اللہ اب یہ بات تو طے گئی میں نے تو آپ کو چن لیا لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بی بی ہوں کو نہ بتا کہ میں نے کیا جواب کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا ہو سکتا ہے کوئی بی بےچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے چلو ٹھیک ہے اچھا تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے مثلا ایک آدمی کی چار بیویاں بی ہیں تو تین ہو جائیں تو سب بات ہے کہ اس کو تو دن ملاقات کا موقع ملے گا حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو دیکھنے کے آسلح آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب کیونکہ ہو سکتے ہو میرا جواب سن کر جو عائشہ کیا آئشہ نے کہا ہم بھی ہوئی گا تھی حضور نے پھر میں دیکھو عائشہ بات, سن. اگر کا کا بات نہیں اگر نہ کیا ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا انہوں نے پوچھا کہ یار رسول اللہ ماذا قالت عائشہ عائشہ نے کیا جواب دیا پھر میں بتا دوں گا پھر میں نہیں گا اللہ کا پیغمبر ایسی بات نہیں کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کیا میرا یہ مقامات ہوتے ہیں یہ زوجہ کا مقام ہے یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے کسی اور کی طاقتیں کو کر سکتا ہے کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی ایسی راز والی باتیں ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے کسی کی طاقت اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھیں ربی اللہ تعالی الہ امہات المؤمنین بہت بڑے خاندان کی اور خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی بی تھی اب کبھی کبھی اتفاق ہے اور تمہیں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی سفیا کو ستاتی تھی بی بی سفیہ کا کد مبارک چھوٹا تھا اللہ کے ہاتھ میں کسی کا لمبا قد ہوتا ہے کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے تو بہرحال تو بی بی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غصے میں آ کے بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی ہفسہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو حضور نے بی بی بنا لیا بس ٹھیک ہے امہات المومنین کے مرتبہ پہ پہنچ گئی ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو تو بات تو تمہارا یہودی تھا اور دوسرا اس کو کہہ دی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا یہ بہتر ہے اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں یہ حالات ہیں عقادے ہیں اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں سرکار تو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں غور کریں حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹی رو رہی فرمایا نمازہ تب تک کی کیوں رو رہی بی بی عائشہ بیسا بی کبھی کہتے ہیں یہودی کی بیٹی ہو کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے کب کی ہو تو آخر میں کب تک بھر پا اور پھر ان کی پشت ہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہے وہ عمر کی بیٹی ہے وہ قریش سے ہے رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں ہے تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو میں تو نبی کے خاندان سے ہوں میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی تم زیادہ زیادہ ابو بغل کی بیٹی ہو کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو میں تو مسا و ہارون کی بیٹی ہوں مسا و ہارون علیہ اسلام کی بیٹی ہوں میں تو میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں تھوڑا یاقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہے میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں نبی کے خاندان سے ہوں تم زیادہ زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہہ اچھا خدا کی شان ہے چند دن گزرے تو بی بی عائشہ نے اور بی بی ہفسہ نے ہسب عادت پھر وہی بات کی تو اس نے فوراً جواب دیا کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو میں تو بنت نبی میں تو دو نبیوں کی بیٹی ہوں جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں نبی کا مقابلہ کون کرے تو اب بی بی عائشہ ہفسہ خاموشی ہو کے بیٹھ گئیں اور اتنے پاک سے سرکاریں تو یہاں آئے تو دیکھا اب بی عائشہ رو رہی ادو نے بنایا عائشہ کیوں رو رہی ہو کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے یہ سفیہ تھوڑا جواب دے سکتی یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری گھر میں بند کر دی انہوں نے کہا تم کیوں ستا تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی بھی برداشت کر سکتے اور کرنے والی بھی بیوی بی ہے لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو فوراً جواب سکھلا کے دیدی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے قریش کون ہے ملت ابراہیم والے لوگ ہیں وہ بھی تو حضور ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی بی ہے اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی بی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت بے تنقید نہ ہو ہو تو جائز ہو معقول ہو یعنی کہ اسے شاک پہنچایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشیف دے گئے کہ اللہ تبارک و نے خیال دیا ہے یہ اللہ اللہ کے نسل کو چن لو یا دنیا تو سب نے کہا گیا کہ اللہ, اللہ کہ تو اللہ کے تبارک و تعالی کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی اور پھر ایرا میں اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا اسی طرح بیبیوں نے بھی پسند کی. تو اسی زمین میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نسا ان نبی احد کا النساء اللہ تبارک وہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بی, بی ہو تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا تو مقام ہی الگ ہے تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے تمہاری تو شان ہی الگ ہے اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے اور پھر حضور کی بی, بی ہو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بی کا ذکر کیا فرمایا امراط لوت جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی بی کا ذکر کیا فرمایا نوح اور جہاں بی بی آسیا کا ذکر آیا تو فرمایا فرمائم فرعون اور جہاں بی بی مریم کی اما کا ذکر آیا تو فرمائز کالت عمرات عمران امراۃ امراط اور جب بی پی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرما امراط العزیز لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امراط العزیز کیا چیز ہے امراط العزیز لفظ امرا غور کریں بھی عورت کو کہتے ہیں نصابی عورت کو کہتے ہیں زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بی بیوں کو اللہ نے وہ عظمت دی وہ شان دی وہ مقام دیا کہ حضور کی کسی بیوی بی کو قرآن نے امرا کے لفظ سے نہیں یاد کیا اس کو یوں سمجھے مثلا آج آپ دیکھیں ایک آدمی کی مثال کے طور پہ دو بیویاں بی اور پہلی بیوی بی سے بیٹا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ کون ہے تو کہے گا امرا تھا ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے بات کو سمجھے یعنی اگر ایک آدمی ایک اس بیچارے کی پہلی بیوی بی فوت ہو گئی دوسری شادی کر دی اولاد پہلی بیوی بی سے اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اچھا ہے دوسری بیوی بی اس کو کتنا عزت دے احترام دے لیکن جب اس بچے سے آ کوئی پوچھے گا کہ بیٹا یہ بیوی بی کون ہے وہ کہا گا مرا تو ابھی میرے باپ کی بیوی بی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا اور اگر اس کی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا مراد وہ کہے گا امی میری ماں ہے حالانکہ امی کہنے سے وہ عورت عورت ہی رہے گی لیکن وہاں وہ ماں کے لفظ سے پکارے گا ہاض ہی امی ہے میری ماں ہے اور دوسری جو ہے حالانکہ وہ اس کے باپ کی پیڑ بن چکی ہے لیکن کہا کہ نہیں تو ابھی یہ میرے باپ کی عورت ہے تو اس لیے لفظ عورت میں امرا میں اور زوج میں جو فرق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جو دو جوڑے جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا یہ ایک آپ جوتی جوڑا ہے تو برابر ہے تو لفظ زوج جو ہے وہ برابری کا معنی دے رہا ہے وہ لفظ امرا میں نہیں ملتا تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو یہ شرف دیا کہ لفظ ازواج کے ساتھ یاد کیا یا نبی کلواج وہ بنا سکا ون کلواج کا یا کلواج کا اور جیسے پہلے آپ نے اسایات مبارک میں پڑھا تھا کہ اللہ نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کیا اونچا کیا کہ حضور کی شاد کے برابر لے آئے دو جی حضور کے برابر تو یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی تو اسی لیے جہاں ہم نے الحمدللہ ان خواتین کا اختصار کے ساتھ ذکر پڑا ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے تو اسی ضمن میں اب ہم ان خواتین مبارک کا بھی اختصار کے ساتھ اپنے ان دروس کے اندر ذکر کریں تاکہ میری بیٹی کے لیے میری بہن کے لیے ایک اسلام کا سچا نمونہ آ گیا سا. سب سے پہلے تو آپ قرآن کے اسلوب بیان پہ غور کریں کہ آخر قرآن مقدس لیں کہ سارا ابواب جو ہے سارا رقو مبارک جو ہے سارا خطاب حضور کی بیویوں کو یعنی سارن نبی بن قلب پہ شاہ اسی لیے تو بہت سارے ہمارے جدید ماڈرن مولوی جو ہیں نا وہ بےچارے معالتے میں پڑ گئے کہ ان نے کہا یہ پردے شردے کا حکم تو حضور کی بیویوں بی کو لیے ہمارے لیے تو ہی نہیں انہوں نے کہا یہ کتنے احکام آئے ہیں پردے کے جتنے آج کل ہمارے ماڈرن اور جدید مجتحدین ہیں نا اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی تو وہ اسی بیچارے مغالبے میں پڑ گئے اور اصل بات کو سمجھ ہی نہیں سکے ان نے کہا کہ جناب یہ تو سارا اسلوب بیان اور سارا خطاب اور سارے فراہمی جو ہیں حضور کی بیویوں کے لیے جاری ہوئے ہیں لیکن ان مجتحدین کے پتہ نہیں دماغ میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہوتا ہے حالانکہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ حضور کی بیویوں کو یعنی نبی کی بیوی بی کو خطرہ تھا ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں کیونکہ ہماری بیٹیاں تو ماشاء بڑے پاکیدہ ماحول میں پروان چڑھیں گی کچھ تو غیرت کہ کچھ تو سوچو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اصل میں اسلوب قرآن کو سمجھے نہیں یاد رکھو کہ سارے قرآن نے آخر یہاں حضور پاک کی بیویوں کے لیے یعنی پورے اندازہ کریں گے سورت رحزاب میں اور سورت نور میں اور سارے آکام اور اس میں تو سیدھا ختاب ہی حضور کی بیویوں بی کو ہے اور کسی کو بظاہر خطاب ہی نہیں وجہ اس کی وجہ پہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک پہ قرآن بھیجا اور قرآن کے احکام کا نمونہ کس کو بنایا محمد ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی لیے قرآن نے ہمیں کھول کے کہا کہ نقد کا نلکمفی رسول اللہ اس کو سمجھ تمہارے لیے نمونہ کیا ہے محمد ہم اب ہمارے لیے حضور نمونہ ہے نماز میں نمونہ عبادات میں نمونہ موت تقادیات میں نمونہ عمل میں نمونہ اقوال میں نمونہ افعال میں نمونہ غزوات میں نمونہ جہاد میں نمونہ اسفار میں نمونہ حضر میں نمونہ ہر ہر عمل میرے بدلی کا کہ تک کے لیے نمونہ اس بات کو ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ جائے گی اور اگر توجہ ہی اس طرف نہ ہو تو پھر تو بات سمجھ آ نہیں سکتی وہ ایک طالب علم تھے نا جی تو وہ پڑھ رہے تھے تو استاد متواتر تبادر چونکہ استاد کو عادت ہوتی ہے نا طلبا کو پڑھانے کی تو اللہ کی رابط ہے تو ہم آگے پیچھے ادھر ادھر آخر تک وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عادت ہوتی ہے نا کیونکہ آدمی کلاس میں جو بیٹھتا ہے کلاس کو دیکھتا ہے کلاس کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی اچھا وہ طالب سمجھتا ہے استاد مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن استاد دیکھ رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت سے چپ ہو جائے حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریب فرما رہے تھے مجھے یاد ہے یہ جیسے میز ہے نا حضرت ایسے کرسی پہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی بالکل جو میز کے قریب بیٹھا تھا نا وہ بیچارہ سو رہا تھا اچھا وہ بالکل میز کے چھپا ہوا تھا میز کے نیچے حضرت تو یوں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تو بالکل میز کے نیچے یعنی حضرت کے سامنے ہی نہیں تو ایک دو دفعہ خیر درو شریف کہہ کے حضرت نے جگانے دروشی پڑے ہیں جگانے کی کوشش کی ایک آدھا دفعہ ڈر ہے ہو گیا جگانے کی کوشش ہوئی لیکن وہ بھی اللہ کی تھا اللہ وہ اسی طرح سوتا تو آخر حضرت کو کہنا پڑا کہ سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی ایسی چوری کی قبر خاک لگائے کوئی تو اب سمجھیے دائیں بائیں والے پھر تو خیرون نے اس کو اس کی نیند کھل گئی اچھی طرح سے تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بات کو ذرا سمجھیں کہ وہ ایک طالب کو استاد پڑھا رہے تھے اور وہ طالب جناب بڑے غور سے بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ استاد نے دیکھا دوسرے دفعہ دیکھا تیسرے دفعہ دیکھا دفعہ دیکھا کہا اللہ کے بندی اتنا مشکل سبق ہے تم کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ دو آنکھیں نہیں ہیں، اگر تیسری تو وہ کہاں لگتی انہوں نے کہا جی میں یہ سوچا آپ استاد ہیں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا تو انہوں نے کہا میں یہ فکر کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں دو آنکھیں چلو اگر دے دیتے تو وہ کس جگہ فٹ کی جائے تو استاد نے ایک اور تعلق سے پوچھا کہ یار اس کا مسئلہ حل کرو تم بتاؤ کہاں لگائے پیچھے لگا دیتے پھر دو آگے ہیں تو نے کہا جی یہ بڑا بے وقوف ہے پیچھے لگانے کا کیا ہوا کہ جب ہم دیکھ سکتے پیچھے آنکھ لگانے کی کیا فرق بات تو تیسرے تعلیم نے کہا اس نے کہا یار پھر وہ یہ ہے کہ بھائی وہ گھٹنے پہ لگا دی جاتی چلو تاکہ نیچے کا جو زمین وغیرہ ہے وہ چلنے میں کانٹے وانٹے ہوتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے لگا پہ وہ کچھ آدمی گرے گا تو وہاں سے روٹ پھوٹ جائے گا وہاں لگانے کا کیا فائدہ وہ ایسی جگہ لگانے کا کیا فائدہ وہ تو آدمی گرتا رہتا ہے جو گر گیا تو گھٹنے پہ ہوگی تو گئی وہ تو ختم استاد نے کہا کہ بابا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس فلسفی سے خود پوچھو کہ بھائی تم نے آخر کیا سوچا ہے کہاں ہونی چاہیے ہاں استاد دیکھا اب آپ نے خل کی بات کی ہے یہ تو میرے جیسے جینئرس آدمی کا کام ہے یہ بتا سکتا ہے ہر کسی کا کام تھوڑا ہے اللہ میں یہاں آنکھ تیسری دیتے تو ہم یہاں لگاتے ہیں کہا یہاں کیوں لگا تم گلے میں ڈال کے گلا دیکھ لی کان دیکھ رہا ہو کان دیکھ لاک دیکھنا ہو ناک میں چھوڑ کے دیکھ لیا انہوں نے کہا یہ سارا مسئلہ جو ہے تم یہاں لگا دیتے تو اس نے استاد نے کہا کہ باقی یار باقی تم جینے جینیس آدمی ہو تم یہ سبق پڑھنا چھوڑ دو تم یہی کام انہوں نے کہا قرآن حریض تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تم اسی کام کو سمجھتے رہو انشاءاللہ شاء اور پھر انہوں نے کہا ایک فیصلہ کرو کہ دائیں ہاتھ میں لگائی جاتی ہے بائیں آگے تو استاد ہوتے ہیں پھر ہم سبق تو طالب کو سمجھانا تو پھر استاد کو آتا ہے نا کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں پرسوں میرے پاس ایک آدمی حرم میں آیا ہو کہتے ہیں بائیس سال میں رہا ہوں اور بائیس سال سے مجھے حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے اور رات تو مجھے خود خدا کی زیادت ہوئی ہے اس نے حکم دیا کہ تم وہ دی ہو اور جا کے اعلان کرو میں نے کہا دیکھو بات سنو تو بعد میں بولو گے کافر تو تم ہو گئے اللہ کے بندے کو عقل کی بات میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا میدا خراب ہے کسی بات ہی ڈاکٹر کے پاس جا, جا کے علاج کراؤ کیونکہ میدا صحیح نہ ہو تو ایسے خواب بندے کو نظر آتے ہیں تو اگر اس سے بھی تمہیں اس طرح فائدہ نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جاؤ بے وقوف آدمی کو عقل کی بات کرو کون مہدی ہوگا کب آئے گا حضور نے اس کی جو علامات بتائی ہیں وہ اردو بولنے والا تھوڑا مہدی ہوگا تو اکل کا کیا پاگل ہو گیا نے کہا یہاں کسی نے سن لیا نا تو صرف سارا جو علم تم نے پڑھا ہے نا بھائی سال میں سال ابھی نکال دیں گے ان شاء یہاں تو پہلے تو وہی جو ان باتوں میں نہیں آتی تو اپنے ملک میں جاؤ تو وہاں تو کچھ چل پڑے گا اب جناب استاد نے اس سے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری بات تو ٹھیک ہے تم واقعی جینیا استاد بھی ہو تم نے بہت اچھا مسئلہ سوچا ہے کہ اللہ میں یہاں تیسری آنکھ دیتے تو ہم انگلی پہ لگاتے لیکن دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی اب جناب وہ چکر ہے اس سے کہا دیکھو بائیں ہاتھ میں ہو جب استنجا کرو گے تو آنکھ کتر جائے گی اور اگر دائیں میں ہو تو جب کھانا کھاؤ گے تو آنکھ تو نازک سی چیز ہے اس سے تو ذرا سبھی کوئی ٹیشو پڑ جائے تو بس ہو جائے. تو سارا کھانا تو میں پڑ جائے گا کبھی آنکھ سالن میں پڑی ہوگی کبھی چاول میں پڑی ہوگی تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں محنت تو ایسے اکثر بعض اوقات مجھے بھی خیال ہوتا ہے کہ میں محنت تو فضول کر رہا ہوں کہ بلا وجہ محنت کی جائے اس پہ کہ بھئی نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی بات ہو تو کیا کرے آپ لیکن عادت ہو گئی ہے کریں تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لفظ ادواج میں عزت و عظمت کا اظہار ہے وہ لفظ امرا میں نہیں ہے حضور نے حضور کی بیویوں کتنا مقام تو اب یہ حضور کا سارا باپ جو ہے وہ بی بیوں کے بنے میں کیوں آیا اس بات کو ذرا سمجھو کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے اللہ نے فرمایا سلاد نماز کہنا کیسے کر اب سلاد کا معنی تو سلاد بھی ہے سلاد کا معنی دعا بھی ہے سلاد کا معنی رحمت بھی ہے اللہ یسلنوی اسی طرح سلاد کے تو کئی مانے جاتے ہیں تحریک سلم بھی ہے اگر سلاد اللہ کی طرف سے ہو تو اور منع ہے بندے کی طرف سے ہو تو اور مانا ہے ملائکہ کی طرف سے ہو تو اور مانا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ تو ہم کیسے نماز قائم کریں گے تو سرکار دو عالم جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ سلو کما رہی تمونی سلی کہ تم اس طرح اب نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ حضور نماز میں عبادات میں حج میں روزے میں اقوال میں اعمال میں افعال میں غزوات میں جہاد میں بحثیت شوہر بحثیت باپ بحثیت بیٹا بحثیت رضائی بیٹا بحثیت دوست بحثیت ساتھی ہر لحاظ سے میرا مدنی ہے کامل نمو لیکن یاد رکھیں اللہ کا پیغمبر عورت تو نہیں بن سکتا اللہ کا پیغمبر جو ہے ہر بات میں نمونہ تو ہے لیکن جو مسائل عورت کے ہے اس میں چونکہ نبی نمونہ نہیں بن سکتے تھے ان میں اللہ نے مقام و عزت و عظمت اور رولت جو رکھی ہے وہ اپنا ایک مقام ہے تو اس لیے سارے قرآن میں اللہ نے یہ خطاب کیا تاکہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے پھر اسوہ واقٹ ہوگا وہ ازواج محمد مصطفیٰ اس لیے سارا خطاب ان کو کیا گیا ساری آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا کہ اب تم صرف عام عورتیں نہیں ہو لسط نکاح دن سا تم محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو اور تم نے قیامت تک نمونہ بننا ہے حضور کی امت کے لیے یہ نہیں کہ سارا حکم ان کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے اس کا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں حکم نصلاد کا حکم بھی ان کو تھا کہ نوازیں قائم کر ہمارے لیے نواز کا حکم ہی نہیں عطے نہ زکات زکات دینے کا حکم بھی صرف ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ جب اللہ توفیق دیں گے اور ہم پردے کے مسئلے پہ اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بولنے دیں توفیق دیں نہ دیں تو اسی زمن میں ہم نے جہاں یعنی الم جن کا ذکر قرآن میں تھا وہ عورتیں اب وہ عورتیں جو حول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں اب ان پہ نظر ڈالیں کہ ان کا کیا مقابلہ تو ان میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی علہ جو ہیں بہت بڑا قرشی خاندان ہے اور بہت مکے کے بڑے عظیم خاندان سے اور بڑے رئیس خاندان سے ہیں اور آپ نے پہلے بھی دو شادیاں فرمائی ہیں پہلے خامند کا نام ابو حالا تھا اور دوسرے خامند کا نام عتیق ابن آئل تو یہ نا خدیجہ کا جو دوسرا خامن ہے اس کا نام عتیق ابن آئل اس کے بعد بیوی بی جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ان سے اولاد بھی تھی لیکن سیدہ خدیجہ سید اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ابیر اور بہت بڑی منییا اور بہت بڑی تاجرانہ ذہن رکھنے والی خاتون جی اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا کہ خان عورت جو ہے وہ تجارت نہ کرے یا اسلام عورت کو یہ نہیں محروم کرتا ہے کہ وہ کسی جائداد کی وارثی مالک نہیں بن سکتی لیکن اس کے لیے کچھ حدود قیود ہیں اب اس کا منع یہ تو نہیں ہوتا جی کیا کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس گاڑی ہے بہت طاقتور گاڑی ہے انجن اس کا بہت مضبوط ہے اور یہ میری شخصی آزادی کا تقاضا ہے کہ میں جیسے چلاؤں میری مرضی آئے تو میں ٹریفک اشارہ توڑ دوں میری مرضی آئے تو نہ توڑوں میری مرضی آئے تو میں اس کو پہاڑ پہ چڑھا دوں یہ آزادی میں داغل ہے تو کہیں گے پاگل ہو گئے حال کا مقام سڑک ہے ٹریفک کے اشارے سے رکنے پر ہمارا اپنا فائدہ ہے یہ تو قانون ہے نظام ہے. یعنی حیرت یہ ہوتی ہے کہ انگریز اور مستشرقین ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی نہ توڑے لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندیاں سر نہیں چاہیے جی تو شخصی آزادی میں دخل دیا جائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے بارے میں بہت شان کی باتیں سنی تو آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں میرا لے کے تجارت کرتی ہیں آپ کیوں نہیں تجارت مرما کہ میرے پاس تو مال ہے نہیں میں کہا سورت مال میں دیتی ہوں پیسے میں دیتی ہوں آپ مال لیجیے اور اس میں آپ کا ہمارا حصہ ہوگا پیسہ میرا ہوگا کام آپ کا ہوگا اس میں مسئلہ حضور راضی ہوگا بی بی خدی رضی اللہ تعالی عرح کا زکا دیکھیں فام دیکھیں کہ ان کے غلام سے میسرا میسرا کو آپ نے ساتھ بھیجا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاؤ ایک بات یہ ہے کہ حضور کا پہلا سفر تجارت ہے اور آپ نے پہلے کبھی اجازت نہیں کی تو آپ کو مشورہ دے سکو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کی پوری حرکات پہ سکنات پہ ہر بات پہ نظر رکھنی ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے اللہ کی شان ہے حضور کا مقابلہ کون کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ سے جاتے ہوئے بھی مال لے گئے وہاں بیچا چاچا وہاں کچھ مال لے کے وہیں وہی ویسے بیچ دیا اور پھر وہاں سے مال لے کے آئے وہ آگے مکہ میں بیچو تو نفع ساری دنیا سے بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ایک پیسے کو یا مقصد یہ ہے کہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پھیر لیا کیونکہ جو تاجر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس دس ہزار ہے لیکن اگر آپ اس کو دس دفعہ گھماتے ہیں تو گویا آپ نے ایک لاکھ سے بزنس کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے سب سے زیادہ نفع سب سے زیادہ فائدہ اور بی بی نے میسرہ کو بلایا اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے بتا انہوں نے کہا خدیجہ بلّاہ خدا کی قسم میں نے ایسا نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کیا سادق سچ بولنے والا امانت والا دیانت والا ساتھیوں کی خبر رکھنے والا دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا کسی مظلوم پر ظلم ہو تو برداشت نہ کرنے والا میں نے ایسی صبت ہوں مارا نوجوان جو ہے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے خدیجہ اصل میں تو بی بی خدیجہ یہ چاہتی یہ ہوتا ہے خاندانی عورتوں کا مقام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں آئی کہ جب اتنا اللہ نے آپ کو شان دی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری شادی حضور سے ہو جائے میرا نکاح حضور سے ہو جائے لیکن بی بی صاحب آپ بی خدیجہ سوچتی تھی کہ بھئی اب میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے چالیس سال میری عمر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقانشات بن آپ کی عمر پچیس سال اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب آپ کی عمر کا تقاضا اور پھر میں پہلے دو مند یعنی دو شادیاں کر چکی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بی بی خدیجہ اسی فکر میں ہیں کہ آپ کی ایک سہیلی ہیں جن کا نام تھا بی بی نفیسہ ان کا نام تھا بی بی نفیسہ تو بی بی نفیسہ جب آئیں سیدہ خدیجہ کی خدمت میں تو دیکھا کہ متفکر ہیں اس نے کہا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تم کہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اس نے کہا مجھے خوف آتا ہے ڈرد ہے کہیں حضور انکار نہ کرتا بی, بی نفیسا نے کہا کہ دیکھیں اس مسئلے میں آپ تردد نہ کریں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات تو رکھنی چاہیے تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے بی بی نفیسہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ یا یار سب شباب ہیں اور اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے کمال دیا ہے حسن دیا ہے آپ شادی کیوں نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفیسہ مد آتا بج میں کس چیز سے شادی کروں میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں مال ہے نہیں دولت ہے ہی نہیں تو بغیر دولت کے بغیر پیسے کے بغیر مال کے کیسے شادی ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ آپ سننا اچھا میں اگر ایک آپ کو تجویز دوں تو اس پہ آپ غور کریں تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ اس نے کہا حضور آپ کا کیا خیال ہے بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سیدا النساء سید القوم ہے اور اتنا بڑا خاندان ہے حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بی بی نفیسہ کیا کہہ رہی ہو خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے اور میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں کوئی دولت نہیں کوئی دنیا نہیں اس کے برابر کا گھر نہیں میرے ذات کہتے ہیں وہ شادی کریں گے اس نے کہا یار سلح آپ یہ فرمائے کہ کیا اگر وہ شادی کرنے پہ راضی ہو جائے تو آپ کو قبول ہے کہا نفیسہ خدیجہ سے شادی کرنے کا کون آدمی انکار کر سکتا ہے مکے میں اللہ نے اس کو عزت بھی ہے نہ سب دیا سب دیا, سب دیا. اس نے کہا گیا کہ رسول اللہ پھر آپ کو مبارک ہو میں یہ ساری باتیں جو کہہ رہی ہوں خلیجہ ہی نے تو ہیں ہی ہی مجھے اسی نے تو بھیجا ہے پر حضی السول اللہ حسابت حضور راضی ہوئے اور آپ کا نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے نے اور جب حضور صلی اللہ علیہ و کا نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا خطبہ ہو گیا قیادی ہو گئی تو سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوشی میں اتنی بڑی خیرات کی اور اتنے بڑے جانور کرائے مکے میں کہ پورا اہم مکہ جو تھا وہ دنگ رہے کیوں حضور کے ساتھ نکاح ہو جانا معمولی سی بات تو نہیں اور مفسرین اور مذخقین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شادی ہے کہ اس شادی میں بی بی حلیمہ بھی تشریف لے آئیں جو حضور کی رضائی والا ہے ان کو بی بی خدیجہ دعوت نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں کیسے ملاؤں تو انہوں نے بھی شرکت کی اور پھر جب وہ واپس جانے لگی فوت پہ مال یہاں بی بی خطیجہ نے انہیں پیسے دولت بکرے گدمبے گائیں اونٹ اتنا مال دیا کہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بستی والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا مال کیسے ملا میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہے کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے بما خاندان پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ہے کہ جب حضور سب سے پہلی بھائی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ ضملونی لونی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کل